دیکھیے مسئلہ یہ ہے یہ تو آپ جیسے عوام کے ہم تین دفعے پوچھتے ہیں ورنہ تین دفعے نہ پوچھیں تو سب بک بک کرتے ہیں یہ مولانا ایک ہی دفعے پوچھا حالانکہ ایک دفعے پوچھنے میں نکاح ہو گیا یہ تو آپ کی تسلی کے لیے ہم کرتے ہیں گھر جا کر کے آپ یہ نہ کہیں کہ مولانا تین دفعے نہیں پوچھا اس لیے نکاح نہیں ہوا وہ بھی پوچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بتائیے کہ مولانا نے ایک دفعے پوچھا فلا ابن فلاں سے تمہارا نکاح کیا تمہیں قبول ہے دولے نے کہا جی قبول ہے دوسری مرتب قاضی نے پوچھا فلا ابن نے نکاح قبول ہے کہیں نہیں قبول ہے کیا کریں گے اب نکاح ہوا یا نہیں ہوا ایک بات ہے یا نہیں نکاح ہو گیا اس لیے کہ پہلی مرتبے قبول کر لیا دوسری اور تیسری مرتبے اگر انکار بھی کرے تب بھی اس کا نکاح ہو گیا لہذا ایک مرتبے پوچھنا کافی ہے عوام کی تسلیق کے ہم لوگ تین مرتب پوچھتے ہیں کہ کازا ان تو اس کا نکاح ہو گیا لیکن عوام کے نظی اس وقت مضبوط ہوگا کہ جب قاضی تین مرتبے پوچھے ورنہ نکاح ہو گیا یہ تو بڑے عجیب عجیب ڈرامے آتے ہیں جناب جب نکاح ہم نے کوئی کم سے کم پانچ سات ہزار نکاح پڑھائے ہوں گے تو کتنا تجربہ ہوگا اب اندازہ لگائیے سمجھے کبھی کبھی تو لوگ آتے ہیں ارے کہنے دلہن سے پوچھنا بھول گئے اب دوبارہ فارم لے کر کے جا رہے ہیں دلہن سے پوچھ رہے ہیں جب تک قاضی بیٹھا رہا ہے ٹھیک اور اس کے علاوہ ایک تو نکاح ہم نے ایسا نرالا پڑھایا سب جناب قاضی ہم موجود تھے دلہے کا وکیل موجود ہے اور اس کے گواہ موجود ہیں شادی گواہ موجود ہیں سب پوچھنے کے بعد جب نکاح پڑھانے لگے بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے کہ آپ ذرا ٹھہر جائیے کیا ہوا بھائی کہنے لے کہ وہ لڑکی جو ہے نا وہ نکاح پڑھانا سننا چاہتی وہ ابھی پہنچی نہیں ارے بھائی یہ وکیل گواہ کائی کے لیے بنائے گئے اس لیے نا دلہن موجود نہیں ہوتی تو وکیل اور گواہ دیتے ہیں اب وہ دلہن جو ہے وہ جب یقین کرے گی شادی کا کہ جب خطبہ اپنے کانوں سے سنے اور نکاح پڑھانا اپنے کانوں سے سنے میں نے کہا یہ تو حال میں نکاح ہے تو آپ مجھ سے انتظار کروا میمن مذہب نکاح ہوتا تو کیا دلہن کو لا کے ہجرے جرم بیٹھاتے نہ یہ نئی چیزیں لوگ نکالتے ہیں اختراع کی تو یہ وقت ضائع کرنے والی باتیں ہیں جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر دیا جائے جو نکاح کی ضروریات ہیں اس طریقے سے لوگوں کا ود بھی بتایا جائے اپنا ود بھی بتایا جائے اور سب سے بڑی بات یہ وقت کی پابندی کی جائے روزانہ ہمارے ساتھ جب نکاح پڑھا یہی ہو رہا کہ ایک گھنٹے میں آ رہا دو گھنٹے میں آ رہا سارے لوگوں کو جو سزا دی جا رہی اور سب سے بڑی سزا اسے ملتی جو ٹائم سے آتا بیٹھا رہا ہے وہ لحاظ مروت میں بھی رشتے دار ہیں بھانجے بھتیجے جائے تو خاندانی چپکلش ہو جاتی ہے وقت بہت ضائع ہوتا ہے ہمارے یہاں وقت کو زیا سے بچائیے آپ خدا کے لیے چلیے دوسرے ساتھ کوئی